ہمارے ہاں جس چیز نے سب سے زیادہ فروغ پایا ہے وہ جرم ہے جرم کو اتنی سازگار فضا کبھی نہیں ملی تھی جتنی کہ گزر جانے والی دہائی میں ملی ہے اس لیے کہ نہ سزا کا خوف ہے اور نہ سزا وہ کیفیت جسے معاشرے کی گرفت کہتے ہیں وہ اپنا اثر کھو بیٹھی ہے سو نہ تو نیکی کی داد ہے اور نہ بدی کی فریاد کوئی کچھ بھی کر گزرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ٹوکنے والا نہیں اب یہ کوئی خبر نہیں رہی کہ نامعلوم افراد نے سرے راہ گولیاں چلا کر دس آدمیوں کو ہلاک کر دیا بلکہ اب یہ بات خبر کہلائے گی کہ آج ہمارے ارد گرد قتل ڈکیتی یا اغوا کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جرائم پیشہ لوگ کسی ایک طبقے یا کسی ایک گروہ سے تعلق نہیں رکھتے سماج کے ہر طبقے اور ہر گروہ کے لوگ اپنی اپنی پسند کے جرائم کا ارتکاب کرنے میں سرگرم ہیں ان کی راہ میں نہ کوئی معنی ہے اور نہ کوئی مخل جس سماج میں جرائم کو معمولات کی حیثیت حاصل ہو جائے اس سماج کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا اس صورتحال کا ذمہ دار آخر کون ہے کیا مجرم اس کے ذمہ دار ہیں ظاہر ہے کہ مجرم اس کے ذمہ دار نہیں اس لیے کہ اگر مجرم جرم نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے عوام جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کیا کریں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ ارباب اختیار کیا کر رہے ہیں اب تو یہ عالم ہے کہ جب ہم جرائم کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجرموں کو عبرتناک سزا دی جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کوئی بہت ہی لچر اور پوچھ بات کہہ رہے ہیں کبھی کبھی تو اپنی مرضی سے جرم کرنے والوں یا جرم کرنے پر مجبور کر دیے جانے والوں سے میرا یہ بات پوچھنے کو جی چاہتا ہے کہ اے عزیزو ہمارے حکمرانوں کے ذہن میں ملک سے متعلق بہت سے منصوبے ہیں تمہیں بھی انہی کی طرح کچھ کم اثر و نفوذ حاصل نہیں ہیں لہٰذا تمہارے ذہن میں بھی اپنے ملک سے متعلق کچھ منصوبے ہوں گے اس میں سے کسی ایک منصوبے کے یا دو ایک منصوبوں کے بارے میں معلوم تو ہو کہ آخر ان کی کیا نویت ہے اور یہ کہ تم نے اپنی قوم کے لیے آخر کیا سر تجویز کی ہے اس کے علاوہ مجھے تم سے کچھ ذاتی قسم کی باتیں بھی پوچھنا ہیں یعنی یہ کہ کیا تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے کیا تم کسی کے باپ اور کسی کے بیٹے اور کسی کے بھائی اور کسی کے دوست نہیں ہو اے عزیزو کیا تم سارے رشتوں سے آزاد ہو اگر ایسا ہے تو یہ کیفیت بہرحال زمینی کیفیت تو ہرگز نہیں ہے آسمانی ہو تو ہو شاید ایسا ہی ہوگا اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تم جرائم کی انجام دہی میں اتنی دل جمعی اور مستعدی نہ دکھاتے اس لیے کہ جو کسی کا باپ نہ ہو وہی مسلسل دل جمعی اور مستعدی کے ساتھ کسی کے بیٹے کو خون میں نہلا سکتا ہے جو کسی کا بیٹا نہ ہو وہی کسی کے باپ کو بے تکان قتل کر سکتا ہے اور جو کسی کا بھائی یا دوست نہ ہو وہی آزاد مرد پورے احساس آزادی اور بے ساختگی کے ساتھ کسی کے بھائی یا دوست کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کر سکتا ہے ہے کہ نہیں کیوں نہ مل کر سوچیں کہ ہم آخر کس راستے پر چل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور کہاں جا کر ٹھہریں گے میرا گمان ہے کہ حالات نے تمہیں جس راستے پر ڈال دیا ہے وہ راستہ ہرگز تمہارا پسندیدہ راستہ نہیں ہے تم میں سے اکثر نے اپنے में यह میں یہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ وہ جوان ہو کر جرم کو اپنا پیشہ بنائیں گے آج بھی اگر تم سے یہ پوچھا جائے کہ کیا ملک کے لوگوں کی اکثریت کو جرائم پیشگی کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے تو شاید تمہارا جواب یہ ہوگا کہ نہیں میرے خیال میں اگر تم سے مجرم اور منصف میں سے کسی ایک حیثیت کا انتخاب کرنے کے لیے کہا جائے تو شاید تم منصف کی حیثیت کا ہی انتخاب کرو گے تو اے عزیزو جب ایسا ہے تو پھر سر جوڑ کر کیوں نہ سوچا جائے تمہارا ہم سے اور ہمارا تم سے یہ رشتہ ہے کہ ہم ایک ہی قوم کے فرزند ہیں تم نے یہ راہ خود اپنائی ہے یا پھر ہم ہی شاید تمہیں یہاں تک لائے ہیں تو آؤ کیوں نہ مل کر یہ سوچا جائے کہ ایک نئی راہ اختیار کی جائے خوشگوار خیالات اور خوشائند خوابوں کی راہ ایک خوش انجام سی و عمل اور ایک درخشاں مستقبل کی راہ کہ اسی میں عزیزوں تمہاری اور ہماری سب کی نجات ہے